قرآن کی تعلیم آپ دیتے ہیں قرآن سکھاتے ہیں یا قرآن سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ سکھاتے ہیں تو دیکھیں نام کتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود رحمت نازل فرماتا ہے اور اللہ کی رحمت ہی ہے جس کے ہم سب امیدوار ہیں اللہ کے ہم نے یہاں تک فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنا پر جنت میں داخل نہیں ہوگا یہ اللہ کی رحمت ہوگی کہ تم جنت میں جاؤ گے کسی نے جرب کر کے پوچھا تھا اللہ کے وسلم کیا آپ بھی آپ نے سمجھایا تھا ہاں میں بھی جنت میں اسی وقت جاؤں گا جب اللہ کی رحمت ہوگی تو اللہ کی رحمت ہے جس کے ہم سب امیدوار ہیں ورنہ آپ مجھے بتائیے کہ جو حرکتیں ہماری جو حالات ہمارے ہیں ہم ڈیزرو کرتے ہیں ہم تو زندہ رہنا ڈیزرو نہیں کرتے زمین پہ لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ یہاں بھی اس کا اظہار کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی رحمت ہی ہوگی تو ہم جنت میں جائیں گے تو اللہ کی رحمت ڈائریکٹ حاصل کرنے کا طریقہ اس کے فرشتوں اور آسمان زمین کی تمام مخلوقات ان مخلوقات میں دو مین مخلوقات کو آپ نے خاص طور پہ مینشن فرمایا حتن نملتا فی جوہ یہاں تک کہ چونٹی اپنے بل میں وہ تلہت اور یہاں تک کہ مچھلی پانی میں یہ اللہ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں اس شخص کے لیے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے تو اوپن پلیٹ فارم ہے جی اوپن پلیٹ فارم ہے. سیکھیں یہاں آئیں اللہ کی رحمت کے ڈائریکٹ جو ہے وہ امیدوار بنے یا پھر جو اس کے فرشتے ہیں اور اس کی مخلوقات ان کی دعائیں لیں اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق ہے اے راب اعراب اسم کی فنشنگ ہے جن سنتے ہی آپ کے ذہن میں مذکر مونس دو لفظ آئے تھے عدد سنتے ہی واحد مسنا جمع تین لفظ آئے وسط سنتے ہی معرفا نکرا دو لفظ آئے اسم کا اعراب سنتے ہی آپ کے ذہن میں تین لفظ آنے چاہئیں یعنی اسم کے حوالے سے مرفو منصوب مجرور مرفو منصوب مجرور یہ اعراب کے اعتبار سے اسم کے تین نام ہیں یہ مرفوع منصوب مجرور کیا ہے یہ اسم کی تین حالتوں میں ہونے کے حساب سے ان کے نام ہیں کیونکہ عراب کے اعتبار سے اسم کی تین حالتیں ہوتی ہیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ جنہیں فارمز کے ساتھ ہم تعبیر کرتے ہیں فرسٹ فارم حالت رفع کہلاتی ہے سیکنڈ فارم حالت نصب کہلاتی ہے تھرڈ فارم حالت جر کہلاتی ہے فرسٹ فارم میں پایا جانے والا اسم مرفو ہوتا ہے سیکنڈ فارم میں منصوب ہوتا ہے تھرڈ فارم میں مجرور ہوتا ہے واحد اسم چاہے مذکر ہو چاہے مونس ہو فرسٹ فارم میں آخری اور پر دو پیش کے ساتھ مرفو ہوتا ہے سیکنڈ فارم میں آخری اور پر دو زبر کے ساتھ لیکن لکھتے وقت ایک الف بھی ایڈ کیا جاتا ہے سوائے دو صورتوں کے اللہ یہ کہ اس کے آخر میں گولتا ہو یا الف اور حمزہ اکٹھے ہوں پھر اینڈ پہ الف نہیں ڈالا جائے گا اور تھرڈ فارم میں آخری اور دو زیر جو ہیں وہ بولی اور لکھی جاتی ہے ٹھیک ہو گیا اب میں آپ کے ساتھ رینڈملی کچھ واحد مذکر مونا سے بولتا ہوں وداؤٹ اراب آپ نے ان کا اراب ان کی تینوں فارمز بولنی ہے اوکے جی جی کون بولے گا سب سے پہلے ماشاء اللہ گڈ جی نام کیا آپ کا حزیفا ماشاء حزیفا آپ مجھے بتاؤ دعا یہ اس میں ٹھیک ہے دعا کے بارے میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ مزکر ہے کہ مونس مزکر. مزکر اس کا عدد بتا سکتے ہیں واحد ہے مصنع جما ہے واحد واحد نہیں واحد مجھے یہ بتا سکتے ہیں مارفا یا نکرا ایکسیلینٹ اس وقت اس کا کوئی اراب ہے نہیں جب آپ نے اسے واحد کہہ دیا نا جب آپ نے اسے واحد کہہ دیا تو اب آپ اس کا عراب بتا سکتے ہیں مجھے اس کی تینوں فارمز بتائیں کیا ہوں گی ماشاء اللہ بولی انہوں نے بالکل صحیح اب سیکنڈ فارم میں مجھے بتائیے جب آپ اس آخری اور پہ دو زبر لکھیں گے تو اینڈ پہ ایلف ڈالیں گے یا نہیں نہیں ڈالیں گے ماشاءاللہ اللہ پرسنٹ پرسینٹ مارکس ہوں گے نا بس اتنا ریکوائرڈ ہے جی آپ سے اس طرح چلیں گے تو سیکھیں گے اگر آپ آگے کی سوچ رہے ہوں گے نا تو بہت مشکل ہو جائے گی اس لیے کوشش کریں ساتھ ساتھ چلیں ان آپ کو اس لیول میں لے کے جاؤں گا کہ یہیں بورڈ پہ قرآن کی آیات لکھی ہوں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حادثیث لکھی ہوں گی آپ نہ انہیں صرف سمجھ رہے ہوں گے بلکہ گرامیٹکلی اینالائز بھی کر رہے ہوں گے لفظ ہے عربی زبان کا جز جوز سمجھتے ہیں نا جز جز جو, جو کہتے ہیں جز پارٹ جس کی جمع اجزاء آتی ہے جز کا لفظ مذکر مزکر مونس مزکر مذکر ماشاءاللہ واحد ہے مسن جمع واحد ہے معرفہ نکرہ نکرہ ماشاء اللہ یہ آپ صرف کمپیرزن کریں اپنا چار دن پہلے آپ کو یہ چیزیں پتا تھیں آج آپ یہ بتا رہے ہیں اور قرآن کا لفظ ہے جس ٹھیک اب جس کا کوئی اراب ہے کوئی عراب نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی کہے کہ جی لگا تو ہوا پیش اور سکون لگا تو ہوا ہے راب آپ کہیں گے کہ نہیں یہ اراب نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ حرکات لگی ہوئی ہے اوکے جی؟ اب اس کی اعراب کے اعتبار سے تین فارمز ہی ہونی ہے چوتھی ہو سکتی کوئی ٹھیک ہے تو تین فارمز ہی آپ نے بولنی ہے واحد اس میں تو اس کی تین فارم کیسے بولی جائیں گی اب جب آپ نے سیکنڈ فارم میں اس کو لکھنا ہے دو زبر کے ساتھ تو مجھے بتائیے پہ ٹویلف ڈالیں گے یا نہیں نہیں آئے گا نہیں آئے گا نہیں نہیں آئے گا کیونکہ وہ تسلی سے فیصلہ کر لیں اینڈ آئے گا یا نہیں آئے گا آئے گا نہیں آئے گا آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے جس کے آخر میں یہ دونوں حرف ہیں کیوں جی نہیں ہے نا اگر یہ دونوں ہوتے تو آپ الف نہ ڈالتے جیسے یہاں نہیں ڈالا کیونکہ آخر میں دونوں ہی تھے اب آخر میں دونوں ہیں نہیں ہے تو الف ڈالیں گے دونوں اکٹھے آنے چاہئیں یہ تو شرط ہی نہیں ہے کہ ان میں سے ایک ہو میں نے تو یہ کہا ہی نہیں میں نے تو کیا یا تو انڈ پہ گولتا ہو یا انڈ پہ الف اور حمزہ اکٹھے آ رہے ہو ٹھیک ہے جی نیکسٹ جی فروخت عربی زبان میں سو کہتے ہیں برائی کو سو برائی ٹھیک ہے مزکر مونس واحد مصنف جماعت نکرا مارفا نکرا ویری گڈ ورنہ آپ دیکھیں آپ اپنا سوچیں گے نا برائی نکرا نہیں برائی نکرا تو نہیں ہوتی ٹھیک <laughs> ہے تو پھر کنفیوز ہوں گے خام ہاں, آپ دیکھیں مارفا کی اقسام میں فٹ نہیں بیٹھ رہا کوئی اراب ہے نہیں ہے بول دے رابطہ <laughs> ماشاء جب سیکنڈ فارم میں میں دو زبر لکھوں گا تو الف ڈالوں گا یا نہیں ڈالوں گا <laughs> بالکل ڈالوں گا تو قرآن مجید میں سو چیک کیجیے گا ایسے ہی <laughs> لکھا جی ہے جی میں جزا سمجھتے ہیں نا بدلا ایکسلنٹ ہے مونس ہے مذکر واحد ہے مسن جمع مارف ہے نکرا ایکسیلنٹ کوئی راب ہے جزا کا بول دیں جزا رابطلنٹ اب جب میں اسے سیکنڈ فارم میں لکھوں گا جزا ان دو زبر کے ساتھ تو اینڈ پہ الف ڈالوں گا نہیں ڈالوں گا کیوں اس لیے کہ الف اور حمزہ اکٹھے آئے عشق. تو واحد اسم مذکر مونس کا اعراب آپ کو کلیئر الحمدللہ ہو گیا اوکے جی اب میں واحد اسم کی ایک ایگزامپل رکھ کے تو باقی مٹا رہا ہوں واحد اسم کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا مسنّا عدد کی ترتیب ہم فالو کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی عدد کی ترتیب ہم فالو کر رہے ہیں مسنا مسن مذکر پہلے لے لیتے لم کا مسن کلم مذکر ہے نا تو کلم کا مسنا کیا بنایا تھا ہم نے ایکسلینٹ دو بنا تھے نا ایک بنایا تھا کلا اور ایک بنایا تھا کلا ٹھیک ہے اب جوڑ کریں کہ کلا اور کلا اسم کی فینشنگ ہوئی ہوئی ہے نا ہوئی ہوئی ہے نا ہوئی ہوئی ہے نا یار وہاں پر دال پہ کچھ نہیں تھا تو فنیشنگ نہیں ہوئی تھی اس کی فنیشنگ ہوئی ہوئی ہے ہوئی ہوئی ہے نا فنیشنگ ہوئی ہوئی ہے تو مسنا اسم کا اعراب ہمیں آٹومیٹکلی مل گیا وہ جو کلامانی ہم نے بنایا تھا نا وہ اس کا مرفوع ہونا تھا حالت رفا تھی فسٹ تھی اور جو کلہ میں نہیں بنایا تھا نا وہ اس کی سیکنڈ فارم یعنی مسن جس میں ہمیں آوازیں آئی تھی میں نے کہا تھا نا آوازیں لیں وہ اس لیے کہا تھا تو مسنہ میں آنی آواز جو ہے نا وہ مرفوع کو ریپریزنٹ کرے گی ٹھیک اور ایواز منصوب کو کرے گی اب رہ گی مجرور تو جو منصوب ہے نا وہی اس کی مجرور بھی ہوگی تو اس کا اراب تو سب سے آسان تھا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم ورب کی فارمز پڑھتے ہیں نا آپ نے کہا جی ڈو ڈن اگر میں آپ سے کہوں جی ہیلپ کی تین فارمز بتائیں آپ کہیں گے جی ہیلپ ہیلپڈ اور ہیلپ دونوں ہیلپڈ ہیلپ نہیں ہے نا ورب نہیں ہے لیکن اس ٹائپ سمجھانے کے لیے تو مسنا کا اراب جو ہم نے دو شکلیں بنائی تھی بنا بنایا اراب مل گیا آنی آواز بتائے گی کہ مرفو ہے ٹھیک ہے نا اب یہ بات ہزم کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ آپ نے ابھی تک مرفو دیکھا ہے پیش کو یہاں آپ کو زیر مرفو نظر آ رہی ہے تو اس لیے آپ نے زیر نہیں دیکھنی آپ نے وہ ساؤنڈ سنبھالنی ہے آنی آپ نے وہ ساؤنڈ سنبھالنی ہے اینی Okay. تو واحد اسم کا عراب تو دو پیش دو زبر دو زیر کے ساتھ آیا مسنا کا اعراب کس طرح آیا دو آوازوں کے ساتھ مرفو آنی منصوب اور مجرور ایلیئر ہو گیا تو اس پہ ہم کیا بات کریں سمپل میں آپ کے سامنے لفظ بول دیتا ہوں کہتا ہوں جی اس کی تینوں فارمز بول دیں مسنا بنا کے اس کی تینوں فارمز بول دیں ٹھیک ہے جی کتاب واحد ہے اس کا مسنا بنا کے تینوں فارمز بول دیں شبش کتاب آنی مرفو کتاب آئی منسوخ کتاب ای مجرور مسلم فرسٹ فارم فارم سیکنڈ فارم مسلم تھرڈ فارم مومنانی فرسٹ فارمنڈ فارم مومن تھرڈ فارم منافک مشرق ایکسلر تینوں بولنی ہے اپنے فارم ابراز صاحب کافرانی آنی مسن اور مرفوبی پہچان لیا آئنی مسنا منصوب ہے یا مجرور ہے ایکزیکٹ پتہ چل جائے گا جس طرح آپ ہیلپ پہچان لیتے ہیں کہ آئی ہیلپ ہم کون سی فارم ہے سیکنڈ آئی واز ہیلپڈ بائی ہم تھرڈ فارم پہچان لیا نا ویسے ہیلپ لکھا ہو تو آپ کہیں گے جی سیکنڈ بھی ہو سکتی ہے تھرڈ بھی ہو سکتی ہے لیکن انشاءاللہ شاء ایکزیکٹ جملے میں پہچان لیتے ہیں اچھا یہاں پاس ہی ہے تو سیکنڈ فارم ہے یہاں پر پیسے وائز استعمال ہوا تو تھرڈ فارم یوز ہو رہی ہے یہ پھر آگے کی باتیں چلا بات ہے چلا مسنور اب مسنا مونس کی طرف آ جائے جناح کا مسنا نے کیا بنایا تھا جنا تانی اور جنا تئینی جس طرح مذکر تھا اسی طرح یہ جن تانی مرفو جنا تئنی منسوخ اور جنا ہی مجرور اوکے جی کلیئر جی مسلمہ مرفو منصوب مجرور کافرہ مرفو ٹھیک ہے کلیئر جی دار داران, داران. داران. دار دارانی مرفو دارینی منصوب دارینی مجرور فالو کلیئر کوئی مشکل نہیں تھا مسنا بنا بنا اراب مل گیا ہمیں واحد کلیئر ہو گیا مسنا کلیئر ہو گیا یعنی جو بھی اسم ہے نا جو بھی اسم آپ نے پڑھا ہے اس کا اپنا عراب ہے سب کا عراب ملتا جلتا نہیں ہوگا سب کی فارمز ملتی جلتی نہیں ہوگی ہاں کچھ کی ملتی جلتی ہو سکتی ہیں وہ دیکھیں گے کس کی ملتی ہیں تو آپ کو واحد اسم کا عراب بتانا آ گیا? آپ سے پوچھا جاتا ہے ثاقب واحد اسم کا عرآب کیسے شو کیا جاتا ہے کیا جواب دیں گے آپ فارمس ہاں ہاں پہلی فارم میں اس کے آخری طور پر دو پیش لگتے ہیں سیکنڈ فارم میں دو زبر لگتے ہیں اور ایک الگ لکھا جاتا ہے سوائے دو صورتوں کے اور تیسری فارم میں دو زیر لگتے ہیں مسنت آنی مرفو ساؤنڈ ہے اور مجرور بھی ماشاء اللہ اوکے جی کلیئر جناب اب جمع کی طرف آتے ہیں تین ہی نمبر ہے نا واحد مسن جمع مذکر مزکر بیچ میں کر رہے ہیں جمع اچھا جمع تھی دو ایک تھی سالم اور ایک تھی مکسر پہلے سالم کرتے ہیں ٹھیک ہے جمع سالم مذکر جمع سالم مذکر مسلم کی بنائی تھی نا ہم نے صفت کی کیا بنی تھی مسلم, مسلم فینشنگ ہوئی ہوئی ہے ہوئی ہوئی ہے نا تو یہ مرفو تھا مسلی مینا یہ منصوب تھا تو وہاں جو جمع سالم کی ہم نے دو آزیں نکالی تھی نا اونا اینا وہ ایکچولی ان کا ایرابی تھا اونا مرفو اینا منصوب اور مجرور کے ساتھ مسلمون مسلمینا مسلم منافک منافقین منافقین آف آنافک ایک آوازوں کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کرنی آپ نے کہ کہیں اسے کہیں جی مسلم کہ پیش نو no. جو ساؤنڈ ہے وہی رہنے دینی ہے مسلمونہ مم. مسلمینہ مم. اور اسے کہیں گے مسلم نہیں وہی وہ رہے گا جو بنا لیے وہ تو ہمیں بنے بنائے مل گئے جی فروخت فارم فارم فارم اب راج صاحب دوسری جو ہے لیکن جی آپ نے یار سیکھ لیا آپ نے تو ماشاءاللہ جمع سالم مذکر ہو گیا جمع سالمونس مسلمہ کی بنائی تھی نا مسلمہ کی ہم نے بنائی تھی مسلمات یہی بنائی تھی نا یہ بنائی تھی فینشنگ ہوئی ہوئی ہے نہیں ہوئی نا اس کی کرنی ہے فینشنگ ٹھیک ہے نا پتہ چل رہا ہے نا فینشنگ جن کی فینشنگ ہوئی ہوئی ہے سمجھے ان کا عراق بھی ہم نے پڑھ لیا تھا اس وقت لیکن میں نے آپ کو اس وقت نہیں بتایا تھا آپ کے ذریعے سوال آیا تھا نا کہ جب آپ یہ دو دو بنا رہے ہیں کہ کلمانی اور کلمینی کیا فرق ہے تو میں نے کہا تھا یہ کہ انشاءاللہ شاء آپ چوتھی چیز پڑیں گے نا اس میں کلیئر ہو جائے گا تو اس وقت میں آپ کو بتاتا کہ اس کا ہے تو آپ کو سمجھ نہیں آنا تھا تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا اب اس کی فنشنگ نہیں ہوئی تو اس کی فنشنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اس کی فنشنگ اچھا اب اس کی فنشنگ کیسے کرنی ہے ذرا اچھی طرح سمجھ لیں بہت اہم ہے یہ ایسا اسم ہے جس میں ساؤنڈ بھی آ رہی ہے آتھ کی ساؤنڈ نکالی ہے نا لیکن ساؤنڈ کمپلیٹ نہیں ہے اونا اینا کمپلیٹ ساؤنڈ تھی نا آنی آئی کمپلیٹ ساؤنڈس تھیں یہ آتھ کی ساؤنڈ انکمپلیٹ ہے یہ کمپلیٹ اس وقت ہوگی جب اس کے آنکھیں میں کچھ لگے گا تو اس کے ساتھ اسپیشل کیس ہے یہ جو آت کی آواز آ رہی ہے نا آت کی آواز اس آت کو آپ دو پیش لگا کے آ کر دیں ہے اور منصوب اور مجرور میں دو زیرے لگا کے آ کی آواز نکل کمپلیٹ کر دیں مسلمات مسلم تین آپ کا ذہن کہہ رہا ہوگا کہ یہاں پر دو زبریں آنی چاہیے تھی تو آپ کے ذہن سے تو عربی نہیں بنی نا ٹھیک ہے نا اس کی میں نے ریزن آپ کو بتا دی ہے کیونکہ ساؤنڈ تھی ساؤنڈ والے جتنے بھی تھے ان میں دو ساؤنڈز ہی آ رہی تھی تو یہاں بھی وہی پیٹرن فالو کیا گیا کہ ساؤنڈز وہی رکھی گئی لیکن ساؤنڈ کمپلیٹ اس میں اس طریقے سے کی گئی آتن اور آتین آتن آتے مسلماتن مسلماتن تین مسلم کافراتن تین تین ٹھیک ہے مومنات ایکسیلنٹ تالبات ٹھیک ہے نا قرآن بیج میں سما اور سماواتن واتی نہیں ملے گا آپ کو آیات آیا آیا آیا بہی نات بھینا جمع سالم ایرا پکا ہو گیا کیا رہ گیا جمع مکسر آجے جمع مکسر بھی سمجھ لیں جمع مکسر مذکر جس طرح آپ نے واحد اسم کا بولا ہے نا واحد اسم کا کیسے بولا ہے دو پیش دو زبر دو زیر جمع مکسر کا بھی اسی طرح بول ہے ٹھیک ہے مثلا ابواب ابواب ابوابن اور ابوا بن دو پیش دو زبر اور ایک الفی وہی پیٹرن جو کہ واحد کی طرح ابوا بن تو واحد اور جبا مکسر کا راب ایک ہی طریقے سے آ گیا اکلام اکلام جی فروخت اکلام بلد. اکلام ایکسیلینٹ ٹھیک ہو گیا جی آپ کو میں کہتا ہوں کہ اشجارن آپ کو کہتا ہوں قلوب قلوبن قلوبن قلوبن دروس جمع مکسر مذکر کے بعد جمع مکسر مونس اس کی اگزامپل میں اوپر دے دیتا ہوں یہاں وہی رول جس طرح واحد اسم کی سچویشن تھی نا مذکر مونس کی اسی طرح جمع مکسر کا عراب بھی آئے گا مثلا نساء لفظ ہے عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے نساء ٹھیک ہے جمع مکسر ہے یہ مونس کی تو عراب بولیں اس کا نساء ان، نساء نسا اور نسا ان, نساء ان نسائن علم لکھو اس لئے کہ علم و نمزہ اکٹھا آگیا ہے نسائن واحد مسننہ جمع جمع سالم جمع مقصر مذکر مونت سب کا عراب آپ کو آگیا یعنی نمبر کا عراب بھی آپ نے دیکھ لیا نمبر کے ادبار سے عدد کے ادبار سے بھی دیکھ لیا اس میں کچھ معرفہ بھی ہیں کچھ نقرہ بھی ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا مزید کچھ انشاءاللہ آگے باتیں کریں گے لیکن اب میں آپ کو ذرا بتاؤں آپ نے کوئی آپ سے پوچھے نا اعراب کیا ہوتا ہے تو آپ نے اسے کیا جواب دینا ہے کوئی آپ سے پوچھے نا اعراب کیا ہوتا ہے آپ نے اسے کہنا ٹھیک ہے اللہ تعالی نے یہ جو آپ کو ہاتھ دیا نا یقین مانے یہ اعراب سمجھانے کے لیے دیا ہے یہ ہاتھ ہے کتنی انگلیاں چار اگلیاں ایک انگوٹھ ہے ٹھیک ہے چار انگلیاں ایک انگوٹھا انگوٹھا ایک ہے نا ایک کیا ہوتا ہے واحد یہ واحد ہے یہ واحد ہے یہ انگوٹھا ریپرزینٹ کرے گا واحد مذکر مونس کو واحد مذکر مونس کو ریپرزینٹ کرے گا اوکے سمجھ گی یہ شہادت والی انگلی ریپرزینٹ کرے گی مسنا مزکر مونس کو اسی طرح چل رہے ہیں ہم واحد مسن مزکم <مزقر> مونس یہ والی انگلی ریپرزنٹ کرے گی جمع سالم مزکر کو صرف جمع سالم مزکر کو کیونکہ جمع سالم مزکر کا الگ ہے یہ انگلی ریپرزنٹ کرے گی جمع سالم سالمس کو جمع سالم اونس کا الگ ہے راب ہے یہ بچ گئی یہ ریپرزنٹ کرے گی جمع مکسر کو ٹھیک ہے نا تو پانچ آپ کی انگلیاں انگوٹھے سمیت اور پانچ ہی کیٹاگرز آئی ہیں اس کی ایسے ہی ہے نا ہاں جی انگوٹھا کسے بتائے گا واحد مزکر مونس شہادت کی انگلی مسنا مذکر مونس. مونس. مونس یہ درمیان والی مونس. جمع سال مذکر اس سے اگلی مونس. اور چیچی جمع, جمع مکسر مذکر مونس تو جب بھی کوئی آپ سے پوچھے نا ایراب کیا ہوتا ہے آپ نے ایسے کر کے نا تو ایسے کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے کیا کیا میں نے دو کو ملا دیا کن کو ملایا انگوٹھے اور چیزوں کا یعنی یہ واحد مکثر ان دونوں کے رابط سیم ہیں سیم ہی ہے نا دو پیش دو زبر دو زیر دو پیش دو زبر دو زیر دو پیش دو زبر دو زیر ٹھیک ہے نا باقی آنی آئی اونا اینا آتن آتن ٹھیک ہے جی ہاں جی اراب کسے کہتے ہیں فورن اب فورن ٹھیک ہے فورن اسے نہیں سمجھ گا لیکن آپ کا کانسپٹ کلیئر ہوتا بات سمجھ میں آ تو اعراب بھی سمجھانے کے لیے اللہ تعالی نے آپ کو یہ پانچ چیزیں دیا ذہن میں رکھے گا ان دونوں کا آپ سیم آتا ہے دو پی دو سے ان کا ساؤنڈس کے ساتھ آ رہا ہے آنی آئنی اونا آتن آتے تیسرے پارے کی صورت آپ پڑھنے شروع کرتے ہیں کہ الم نج اللہ لسان وشفت ٹھیک ہے اب مجھے بتائیں کیا رہ گیا ای پہچان لیا آپ نے چاروں اعتبارات سے پہچان لیا آپ چاروں اعتبارات سے چاروں کون کون سے جن سطح وسط عراب اب سب کچھ آ گیا کیونکہ قرآن میں تو راب کے ساتھ ہی ہوگا نا ٹھیک ہے نا ہاں جی اینی اینی اینی آواز مسنا کی مسن پہچان لیا اور جب مسنا پہچان لیا تو آپ اس کے واحد پہ, پہ پہنچ جائیں گے وہ ہے این این آنکھ ہوتی ہے وہ محنس ہوتی ہے بھی بدل چل گیا آئینی آواز منسوب بھی ہوتی ہے مجرور بھی ہوتی ہے ابھی آپ یہاں پر ہینگ کریں گے کہ یہ یا منسوب ہے یا مجرور ہے کیونکہ ہیلپ ڈی ہے نا وہ ایکزیکٹ انشاءاللہ جب سینٹنس بن جائے گا اس میں پتہ چل جائے گا ان اوکے تو آپ کو یہ پتا چل گیا کہ مرفوع نہیں ہے یہ اوکے جی نہیں ہے یہ منصوب ہے یا مجرور ہے اور نکرہ لسانن آپ نے دیکھا آخری ہر پر دو زبریں آئی ہیں اور دو زبریں جو ہیں یا تو واحد اسم کے آخر میں آتی ہیں سیکنڈ فارم میں یا جمع مقصر اسم کے آخر میں آتی ہیں تو دو زبر والا لفظ الف کے ساتھ یا تو واحد ہوگا یا جمع مکسر ہوگا لیکن آپ کو پتا ہے لسان کہتے ہیں ایک زبان کو ہیں تو یہ واحد ہی ہے اور ہے, نکرا ہے اور منصوب استعمال ہوا ہے اور الف لکھا ہوا ہے دیکھ لیں ساتھ کیونکہ دو زبر کے بعد الف لکھا ہوتا ہے شفا تئینی آپ نے پہچان لیا جی آئنی کی آواز ہے اور آئنی کی آواز میں جب بھی تا لگی ہوتی ہے نا تو یہ تا گولتا ہوتی ہے ایکچولی شفا اصل میں یہ تھا واحد شفا شفا شفا کہتے ہیں ہوٹ کو ایک ہوٹ شفا کہلاتا ہے تو شفا تانی شفا تین تو یہ منصوب یا مجرور فارم ہے مونس ہے اور نکر ہے آپ نے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ المنافقون پڑھنی شروع کی وہاں آپ کو لکھا ملتا ہے ایزا اکل منافی کنا ٹھیک ہے چاروں چیزیں بتا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں نا اسم کو پہچان رہے ہیں نا کبھی تو اسم کو اچھی طرح پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں نا ہاں جی المنافی کنا مارفا کیسے بچانا مارفا الگ ٹھیک ہے جی اونہ اونہ جمع سالم مذکر کی آواز ہوتی ہے یہاں سے آپ کو جمع بھی پتہ چل گیا مذکر بھی پتہ چل گیا <تصفح> اور چوتھی چیز یہ بھی پتہ چل گیا کہ اونہ کی آواز مرفوع آواز ہوتی ہے تو چاروں چیزیں پتہ چل گئی ایزا جاک المنافک اونا اب آپ کے ذہن میں آئے گا اچھا کافی سارے منافقوں کی بات ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں کالو نشد ان نقل رسول اللہ و اللہ عالم ان نقل رسول و اللہ ان نل منافی کینا بونا ہاں جی المنافکینا اسم اوکے جی کس آواز کے ساتھ آ رہا ہے اینا اینا آواز جمع سال مذکر کی ہوتی ہے جمع بھی پتہ چل گیا مذکر بھی پتہ چل گیا اور منصوب ہے یا مجرور ہے اینا دو میں ہی آتی ہے نا اوکے okay, جی آگے کاز اونا اونا علیہ لگا ہوا تو نکرا نکرا ہے نا اور جما مذکر مرفو تو پہلا اسٹیپ ذہن میں رکھے گا یہ ہوگا کہ آپ لفظوں پہ کہیں رکیں گے فوراً اور جو پڑھا ہوا ہے وہ اپلائی کریں گے اور پھر ان شاء اللہ اللہ منڈے سے جب ہم جملے کریں گے نا تو پھر اور کھلے گا ان اللہ اسم کی ایک حالت ہے اسم کی ایک فارم ہے جس جب آپ پروناؤنس پڑھتے ہیں تو پروناؤنس میں آپ کیا کرتے ہیں آئی نام کیس میں بولتے ہیں مائی پوزیسیو کیس میں بولتے ہیں اور می اوبجیکٹیو کیس میں بولتے ہیں تو اراف کو اگر تھوڑا بہت آپ انگلش کے ساتھ میچ کرنا چاہتے ہیں نا تو کیس سمجھ لیں بس کیس یعنی اس کی حالت اب وہ فرسٹ کیس نامٹو کیس کہاں استعمال ہونا ہوتا ہے یہ بعد میں پتہ چلتا ہے تو اس کو بھی سمپل کرنے کی کوشش کی گئی ہے لسان القرآن کورس میں کہ ان سب چیزوں سے آپ کو ہٹا کے سمپل بتا دی جائے کہ ہر اسم کی تین تین فارمز ہوتی ہیں عربی زبان میں فرسٹ فارم سیکنڈ فارم تھرڈ فارم فرسٹ فارم حالتیں رف کہلاتی ہے سیکنڈ فارم حالت نصف کہلاتی ہے تھرڈ فارم حالتیں جر کہلاتی ہے فرسٹ فارم میں ہونے والا اسم مرفو کہلاتا ہے سیکنڈ فارم میں منصوب تھرڈ فارم میں مجرور واحد اسم چاہے مزکر ہو چاہے آخری اور دو پیش کے ساتھ شو کیا جاتا ہے منسوب آخری اور پر دو زبر کے ساتھ شو کیا جاتا ہے مجرور آخری اور پہ دو زیر کے ساتھ شو کیا جاتا ہے سیم جمع مکسر مصنع اسم مرفو آنی کے واسطے ساتھ شو کیا جاتا ہے منصوب اور مجرور آئنی کے آواز کے ساتھ شو کیا جاتا ہے جمع سال مزکر مرفو اونا کے واسطے ساتھ شو کیا جاتا ہے جمع سوب اور مجرور انا کے ساتھ شو کیا جاتا اور جمع سال مونس مرفو آتن کی آواز کے ساتھ شو کیا جاتا اور منصور مجرور آتیم کے آواز کرا جاتا ہے بس آپ اتنا یاد رکھ لیں گے تو آگے انشاءاللہ آپ کو ہیلپ ملے گی کیونکہ جملے میں جب ہم سٹارٹ لیں گے نا تو آپ کو بتایا جائے گا کہ جملے میں اسم کی فرسٹ فارم استعمال ہونی ہے فرسٹ فارم استعمال ہونی ہے کہاں پہ فرسٹ ہونی ہے کہاں پہ سیکنڈ ہونی ہے کہاں پہ تھرڈ جب آپ کو یہ ایراب ہی نہیں پتا ہوگا فارمس ہی نہیں آتی ہوں گی تو آپ کیسے استعمال کریں گے تو اس لیے فوکس اس پہ کریں ان اللہ تعالیٰ پریشانی نہیں ہوگی اور یہ بار بار اراب آخری دن تک چلے گا یہ نہیں کہ راب آج پڑھ لیا تو بس ختم ہو گیا اب اعراب شروع ہے آج اور اراب چلے گا ان شاء اللہ تعالیٰ اس لیے پریشان ہونے والی بات نہیں ہے ان اللہ تعالیٰ ابھی تک دیکھیں پچہتر سال ہو گئے پریشان ہوئے ٹھیک ہے نا تو ابھی بھی پریشان نہیں ہونا آپ بس آپ یہ ذہن میں رکھیں عراب جب بھی کوئی پوچھے ڈاکٹر صاحب کے علاوہ ٹھیک ہے کہ اراب کیا ہوتا ہے تو آپ نے ایسے کر کے ایسے کر لینا فون ٹھیک ہے وہ کہ مجھے سمجھ نہیں آیا آپ اسے کہیں تجھے آیا نہیں آیا مجھے آ گیا الحمد للہ ٹھیک ہے سہان کے اللہ کا اشد اللہ